گزشتہ سبق میں مولانا ہم نے امر کی بحث پڑھی تھی انہوں نے بتلایا تھا امر جو ہے وہ سگا ہے جس کے ذریعے فائل مخاطب سے آپ کیا کرتے ہیں فعل کو طلب کرتے ہیں اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ فیل مظاہرے سے حرف مظاہرے کو حذف کر دیں اور اس کے بعد دیکھیں اگر ماں باپ ساکین ہے تو شروع میں ہم وصل لے آئیں اور حمزۂ وصل مضموم لائیں گے اگر عین کلمہ مضموم ہو اور حمزہ وصل مقصور یا مقصور لائیں گے اگر عین کلمہ مفقوع ہو یا مقصور ہو تو نفرا یا اس سے کیا بنے گا انصور کیونکہ عین کلمہ مضموم ہے اور زارا کا یا اور فتح کا یہاں اس سے کیا بنے گا ای اور اب کیونکہ عین کلمہ مفتو ہو یا مقصور ہو تو ہمزۂ وصل بھی کیا لاتے ہیں لاتے ہیں اور اگر حرف علامت مزارع حضر کرنے کے بعد ما متحرک یا کو حضر کیا تو کیا باقی رہ گیا باقی رہ گیا بھائی قاتل کو حضف کیا تو قاتل باقی رہ گیا بھائی اور آخر میں جزم دے دیتے ہیں بھائی تو یہ مبنی ہوگا علامت جزم پر بھائی اس کے بعد پھر یہ پڑھا تھا بھائی فیل مالمی سما فائل فیل اس مفول کا جس کے فائل کو ذکر نہ کیا جائے تو وہ فیل ہے جس کے فائل کو ہزف کر لیا جاتا ہے اور مفول کو اس فائل کا قائم مقام بنا دیا جاتا ہے اور اسے کیا کہتے ہیں مفول مالا یوسما فائل ہو یا نئے فائل بھی کہتے ہیں اور یہ خاص ہے متعدد کے ساتھ بتایا میں کیونکہ ہم نے اس میں کیا کرنا ہے فائل کو حذف کرنا ہے اور مفول کو کیا بنانا ہے اس کا قائم مقام تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب اس کا کوئی مفول آتا بھی ہو اگر مفول ہی نہیں آتا تو پھر اس کو کوئی صورت قائم مقام کس کو بنائیں گے بھائی تو متعدی چاہے بلا واسطے کے ہو چاہے متعدی کس کے واسطے سے ہو باسطۂ حرفے جر کے ہو بھائی دیکھو بعض فیل ہوتے ہیں بغیر حرف جر کے متعدی ہوتے ہیں جیسے زارا بطو تو دیکھو ذرا تو متعدی ہے زید کو نصب دے رہا ہے درمیان میں کسی حرف جر کو لانے کی ضرورت نہیں لیکن بعض افعال براہ راست متعدی نہیں ہو سکتے تو پھر درمیان میں ہم حرف جر کا واسطہ لاتے ہیں جیسے مرر تو مرر تو دن تو یہ متعدی ہے کس کے واسطے سے کے واسطے سے سمجھ میں آیا تو زید کو ہم نے زید کے پاس سے گزرا تو زید کو ہم نے مفول بنانا تھا لیکن مفول ہم بنا نہیں سکتے کیونکہ مرر تو کیا ہے براہ راست مقول کو نصب نہیں دیتا تو پھر ہم بواستہ حرف جر کے اس کو مفول لے آتے ہیں تو کیا بن گیا بے زید تو یہ جو مجرور ہوتا ہے یہ مقول بھی غیر شریف کہلاتا ہے کیا کہلاتا ہے تو ایک مفول بھی شریف ہوتا ہے ذرف تو زیدن. یہ زید کیا ہے مقول بھی نصبل بھی غیر ہی ہی ہے ہے کہتے ہیں مقول بھی, بھی, بھی ہی ہے لیکن غیر ہے تو اس کو جار مجرور سے تعبیر کرتے ہیں اور اس کا طریقہ بتلایا تھا مولانا کیسے بنائیں گے کہ بھائی فیل کو دیکھیں ماضی تین قسم پر ہے ایک ماضی وہ جس کے شروع میں کیا آئے گا ہمزائے وسل آئے گا دوسری ایک قسم ماضی کے وہ ہے جس کے شروع میں کیا آئے گی تائے زائدہ آئے گی اور تیسری وہ ہے جس کے شروع میں نہ حمزہ وصل ہوگا نہ تائے زائدہ تو جس کے شروع میں نہ حمزہ وصل ہو نہ تائے زائدہ ہو اس کے صرف اول کو نرفا دے دو اور آخر سے ماقبل کو کسرا دے دو اول کو ضمہ اور آخر سے ماقبل کو کسرا یہ کیا بن جائے گا ہمارا نام جیسے زارابا سے زوریبا دیکھو زارابا کے شروع میں کی شروع میں تائے زائدہ تو جس کی شروع میں تائے زائدہ آئے اس میں اول کو بھی ذمہ دیں گے یعنی تا کو بھی پیلے مشغول بنانے کے لیے اور ثانی کو بھی ذمہ دے دیں گے اور آخر سے ماقبل کو کسرا دے دیں گے تو تازہ جو تفاعل اللہ سے کیا بنے گا مولانا تا کو بھی ضمہ دو اور ثانی پا کو بھی جما دو اور آخر سے محبل کو کسرہ دو کیا بن جائے گا توپو اور لیلا سمجھ میں آیا بھائی توپو اور لیلا کفا اس سے کیا بنے گا توپویلا سمجھ میں آیا بھائی اور جن کے شروع میں حمزہ وصل آیا تھا ان سے پہلے مشہور بنانے کا کیا طریقہ ہے ماضی کی بات چل رہی ہے یہ یاد رکھنا اس کے شروع میں والا نا حمزۂ وصل کو بھی ذمہ دے دو اور خالص کو بھی ذمہ دے دو کیونکہ سانی تو ساکین ہے تو اس تخراجا کے شروع میں حمزۂ وصل آیا حمزۂ وصل کو بھی ذمہ دو اور خالص کا ہے اس کو بھی ذمہ دو کیا بن جائے گا اور آخر سے ماکبل کو کسرا اس توخ تو یہ طریقہ ہے بھئی. اور پیلے مظاہرے کے اندر کیا طریقہ ہے کہتے ہیں پیلے مظاہرے کے اندر صرف ماقبل اول کو ذمہ دے دو اگر ذمہ نہیں ہے اور علامت مظاہرے کو ذمہ دے دو اگر ذمہ نہیں ہے اور آخر سے ماقبل کو کیا دے دو پتھا دے دو تو زارابائی یازری اول کو ذمہ دیا کیا ہوا اور آخر سے ماقبل کو فتھا دیا یو زار بو یو کرامو یون سمجھ میں آیا اور اگر پہلے سے زمہ ہے یگ ریمو تو زمے کو برقرار رکھو آپ سے ماقبل کو فتحہ دے دو تو یوگ ریمو یا پہلے مضمون ہے تو یوگ رامو سمجھ میں آیا بھائی یوگ رامو پہلے مشغول بن جائے گا یہ تو عام افعال کی بات تھی مولانا اجوف کا حکم ذرا مختلف ہے اجوف کی ماضی کے اندر کہتے ہیں مولانا اگر کالا اجوف کالا ہے با ہے ان سے پھر مشغول بنانے کا کیا طریقہ ہے کہتے ہیں اس میں بھائی تین طرح پڑھ سکتے ہیں قیلا بیاہ بھی پڑھ سکتے ہیں پولا بو بھی پڑھ سکتے ہیں اور اشمان کے ساتھ قیولہ کسرے کو زمے کی بو دے دیں قیولہ بیو یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح ہر وہ اجواب جس کے آخر میں فوئیلا وزن آ رہا ہو اس کے اندر یہ تینوں پڑھنا جائز ہے جیسے مولانا اختی جیسے اختیارا اس میں کیا پڑھنا جائز اختیارا پڑھنا بھی جائز اختورا پڑھنا بھی جائز کیونکہ آخر میں کیا آ رہا ہے پوئلہ وزن اخ تویرا پوائلا تو ئیرا وزن آ رہا ہے اختورا پڑھنا بھی جائز اور اختیورا کسرے کو زمے کی بو دینا بھی جائز ہے قیدہ میں بھی اسی طرح مولانا کون بھی پڑھ سکتے ہیں اور, اور کیونکہ اس کے آخر میں بھی کیا وزن آ رہا تھا, ان اصل میں یہ تھا ان قویدہ ان قویدہ وزن تو جن کے آخر میں کوئلہ وزن آئے گا ان میں تین پڑھیں گے اور جن کے آخر میں نہیں تو وہاں یہ نہیں پڑھیں گے لہٰذا استخیرہ اقیما کے اندر یہ وزن نہیں آئے گا کیونکہ استخیرا یہاں فوئلہ وزن نہیں آ رہا اور اوقیما اصل میں کیا ہے او کویما وزن نہیں بن رہا بھائی خافتا ساکن ہے تو لہذا وہاں نہیں پڑھیں گے یہ چاہیے سمجھ میں آیا بھائی تو اجوف کی ماضی کے اندر یہ تین طرح پڑھنا چاہے اور اجوق کے مظاہرے کے اندر بھائی اجوک کے مظاہرے میں آئین الف سے بدل جائے گا آئین کلمہ کس سے بدلے گا تو یقول سے کیا پڑھیں گے یقالو یباو یو با ہو اسے کیا پڑھیں گے یباو پڑھیں, پڑھیں گے اس کے بعد مولانا فیل کے بارے میں پڑھا تھا کہ فیل جو ہے کبھی متعدی ہوتا ہے کبھی لازمی ہوتا ہے متعدد وہ ہے جس کے معنی کا سمجھنا فائل کے علاوہ ایک اور متعلق پر بھی موقوف ہو صرف فائل سے بات پوری نہ ہوتی ہو بلکہ ایک اور متعلق کی بھی ضرورت ہو زارا بس ہے مولانا جب تک مزروب کا ذکر نہیں آئے گا اس کا معنی پورا نہیں اس وقت تک پائی نہیں جائے گی جب تک مزروب نہ پایا جائے اور اس کا طریقہ میں نے بتایا تھا بھائی. اردو میں اس کو معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے اردو میں اس جملے کا ترجمہ کر رہا ہوں اگر جملے کے اندر نئے کا لفظ آتا ہے تو معلوم ہوا پہلے متعدی ہے اگر نئے کا لفظ نہیں آتا تو معلوم ہوا یہ متعدی نہیں ہے بھائی. لہذا امر ان تر جمع کرے ذرا زید نے عمر کی پٹائی کی تو نی لفظ آیا معلوم ہو یہ متعدی ہے قام زید کھڑا ہوا نی نہیں آیا معلوم ہو یہ کام کیا ہے لازمی ہے اکلا زید زید نے کھایا معلوم ہو یہ متعدی ہے زید نے کھانا کھایا اس کے بعد بتلایا تھا متعدی کبھی بیک مفول ہوگا کبھی کبھی متعدب دو مفول ہوگا کبھی متادی ہوگا تین مفولوں کی طرف وہ متعدی بیک میں کی مثال زارا زیدن دون تو ایک مفول چاہا متعدی بدو مفول آپا زیدن درہمن زید نے عمر کو درہم دیا پھر یہ متعدب دو مفول مولانا یہ دو قسم پر ہیں ایک باب عالم تو ہے اور ایک باب آفی تو ہے باب عالم تو مولانا چھ اف... سات افعال ہیں جو آگے بہت ہم نے پڑھی جن کو افال شک و یقین بھی کہتے ہیں اور باب عالم تو کے اندر آپ نے پڑھا تھا کہ یہ دراصل دونوں مفول یہ بھی دو مقول چاہتا ہے تو یہ دونوں مفول دراصل مبتدا خبر ہوتے ہیں زید القائم ان زید الفاظ تھا اس پر عالم تو داخل ہوا کیا بن گیا عالم تو زیدن فاضلن تو یہ دونوں کیا بن گئے مقول بن گئے لیکن در اصل یہ دونوں مقول کیا ہیں آپس میں مبتدا خبر تو یہ باب عالم تو ہے اور اس کے اندر مولانا ایک مفول پہ اتفاق کرنا جائز نہیں تو آپ عالم تو زیدن یا عالم تو فاضلن کہنا جائز نہیں یا تو دونوں کو ذکر کرو عالم تو زیدن فاضلن یا دونوں کو کیا کر لو حضب کر لو اگر کوئی قرینہ وہاں موجود ہے جو مقبولوں پر دلالت کر رہا ہے سمجھ آ رہی ہے بات بھائی؟ تو ان کو باب عالم تو کہ دو مفول ان میں ایک پر اکتفا کرنا جائز نہیں ہوتا کیونکہ دونوں کس کے درجے میں ہیں مبتدا اور جبکہ جس کے مقابلے میں بابے آفائی تو ہے وہ بھی دو مفول چاہتا ہے لیکن وہاں ایک پر اکتفا کرنا اور ایک کو حزف کرنا جائز آفی تو زیدن درہمن زیدن مقول اول درہمن مقول سانی لیکن آپ کیا کہہ سکتے ہیں ہی تو زیدن آتے یا آپ کا ہی تو در بس یا آپ ہی تو, تو دونوں کو حذف کریں چاہے ایک کو حذف کریں چاہے کسی کو بھی حذف نہ کریں تو دونوں میں فرق یہ مانا نا کہ باب عالم تو کے اندر مقول اول اور مقول ثانی یہ ایک ہی ذات دلالت کریں گے جبک باب آتے ہی تو میں یہ الگ الگ ذاتوں پہ دلالت کریں گے بھائی آتے مقول اول کون زیدن مقول کون درحمن بھائی زید اور درہم یہ ایک ہی ذات کے نام ہیں یا الگ الگ ذاتیں ہیں زید الگ ہے درہم جبکہ اس کے مقابلے میں عالم تو کے اندر دونوں ایک ہی ذات پہ دلالت کریں گے بھائی عالم تو زیدن فاضلن بھائی زید نے کس پہ دلالت کی اس ذات پہ مثلا اور فاضل بھی کون ہے یہ ید ہی بتلا رہے ہیں کہ زید کیا ہے فاضل تو فاضل بھی اسی ذات پر دلالت کر رہا ہے اور زید بھی اسی ذات تو یہ فرق ہے دونوں کے اندر بھائی اس کے بعد مولانا باب عالما بھی پڑھا ہم نے جو تین مفول چاہتا ہے تین مفول عالم اللہ زیدن امر فاضل اللہ نے عمر کو زید کو بتلایا عالم اللہ زیدن کیا بتلایا کہ ہمارا فازل ہے تو اللہ نے زید کو علم دیا کہ عمر کے فاضل ہونے کا علم دیا میں باب عالم اور یہاں میں نے آپ کو ضابطہ بتلایا تھا کہ اگر کوئی پیلے لازم ہو اس کو متعدی بنانا ہو تو کئی طریقے ہیں مولانا پانچ چھ طریقے ہیں غلبے کا مان ادا کرنے کے لیے بابے نفرا میں لے جاتے ہیں کبھی مولانا باب فال میں لے جاتے ہیں کبھی باب تفیل میں لے جاتے ہیں وغیرہ سا تو ایک طریقہ باب فال میں لے جاتے ہیں اور اگر پہلے لازم ہو باب پال میں لے جائیں گے تو وہ کتنا مفول پہلے کوئی مقول نہیں چاہتا تھا لیکن اب ایک مقول چاہے گا سمجھ میں آیا بھائی ایک مقھول چاہے گا اس کی کیا مثال تھی مولانا زہابا زیدن صرف فائل چاہتا تھا بس جب بابی فائل گئے زیدن اب بھی چاہے گا زید لے گئے لے, لے, لے گیا اور اگر پیل پہلے سے ایک مفول چاہتا تھا تو بابے فال میں جا کر دو مفول چاہے گا جیسے مارانا پر نہران میں نے نہر नहर دی एक مفول تھا آپ لے گئے اس کو باب افال میں اخبار زیدن زیدان میں نے زید زید کی مدد کی یا نہر کھودی میں نے نہر کھودنے میں زید کی مدد کی یہ ترجمہ ہوگا اس کا یا کیلئے میں نے زید کے لیے نہر کھو یہ مانا نہیں کہتے مفول چاہتا ہے تو لیکن اب اس کو بابے پال ملے گا تو یہ کتنے چاہے گا تین چاہے گا تو عالام تین مفول چاہے گا اور یہ इस یہ باب ہے اور اس میں پھر بتلایا تھا مصنف نے سارے کتنے مقول جاتے ہیں تین مفول جاتے ہیں لیکن پھر ایک عجیب ضابطہ بھی بتلایا تھا کہ یہ دیکھو مولانا یہ تین مقبول ہیں پہلا یہ ہے دوسرا یہ ہے تیسرا یہ جو دوسرا اور تیسرا ہے یہ آپس میں باب علیمتو کی طرح ہے کس کی طرح ہے اور باب عالمتو میں ایک مقور پر کو حضف کرنا اور ایک پر اتفاق کرنا جائز کیونکہ وہ دونوں آپس میں کیا تھے مبتدا تو یہ دونوں بھی آپس میں مبتدا خبر ہیں اللہ عالم اللہ اللہ نے زید کو علم دیا کیا علم دیا کہ زید عمر کیا ہے فاضل ہے تو یہ دونوں بھی آپس میں خبر ہے لہذا مولانا ان میں سے ایک پر حزف کر کرنا اور ایک پر اتفاق کرنا جائز نہیں یا دونوں کو ذکر کرو یا دونوں کو کیا کر دو ہزف کر دو جبکہ یہ دونوں مل کر دوسرا اور تیسرا مل کر پہلے کی طرف نسبت کرتے ہوئے بابے آقیتوں کی طرح یعنی پہلا اور اس کے مقابلے میں دوسرا اور تیسرا مل کر کی کس کی طرح بابے اور بابے آقیتوں میں کیا جائز ہے چاہے دونوں کو ذکر کریں چاہے ایک کو ذکر کر دیں چاہے دونوں کو حزف کر دیں تو یہاں بھی اسی طرح جائز آپ چاہیں تو پہلے کے ساتھ دوسرے اور تیسرے دونوں کو ذکر کر دیں آپ چاہیں تو صرف پہلے کو ہزف کر دیں دوسرے تیسرے کو ذکر کر دیں آپ چاہیں تو دوسرے تیسرے کو ہزف کر دیں اور پہلے کو ذکر کر دیں یا آپ چاہیں تو ان سب کو کیا کر دیں حذف کر دیں سورج سمجھ میں آ رہی ہے یہ جائز اس کے بعد افعال قلوب پڑے تھے مولانا افعال قلوب کے بارے میں میں نے بتلایا تھا آپ کو کہ یہ افعال شک کو یقین بھی کہلاتے ہیں ان میں سے کچھ شک کے لیے آتے ہیں کچھ یقین کے لیے آتے ہیں یقین کے لیے جو ہے مولانا عالم تو رائے تو وجد آتے ہیں اور شک کے لیے حسب تو زنن تو خل تو آتے ہیں اور زہن کو جو ہے شک کے لیے بھی آتا ہے اور یقین کے لیے بھی آتا ہے اور یہ بتلایا تھا مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں اور مبتدا اور خبر دونوں کو کیا بنا لیتے ہیں اپنے مفول بنا لیتے ہیں پھر بتلایا تھا ان افعال کے کچھ خاصے ہیں جو دیگر افعال میں نہیں ایک خاصہ یہ کہ ان میں سے ایک مفول پر اکتفا کرنا جائز نہیں یا تو دونوں کو ہزف کرو یا دونوں کو کیا کرو ذکر کرو دوسرا دوسرا خاصہ ان کا یہ تھا کہ اگر یہ دونوں, دونوں یہ فیل دونوں مفولوں کے بیچ میں آ جائے یا مولانا دونوں مفولوں کے بعد ذکر ہو جائے تو پھر ان کو عمل دینا بھی جائز اور ان کے عمل کو لفظ کر دینا بھی جائز تو دیکھو زید قائم ان پر کیا داخل ہوا زید فاضل ان پر کیا داخل ہوا حلیم تو عالم تو نے دونوں کو نصب دیا کیا بن گیا عالم تو زیدن فاضل تو یہ تو نصب دے گا لیکن اگر یہ عالم تو ان دونوں کے بیچ آیا تو زیدن عالم تو فاضلن نصب دینا بھی جائز لفظ کرنا بھی جائز زیدن عالم تو فاضل چاہے آپ نصب ان کی وجہ سے اپنے یا نصب نہ دیں دونوں صورتیں جائز اور اگر اسی طرح آخر میں آیا زید عالم تو چاہے آپ اس طرح نقب دے لیں چاہے تو لفظ کر دیں زیدن فاضل عالم تو جب یہ افعال اگر دونوں مفعولوں کے بیچ میں آ جائیں یا دونوں مفعولوں کے بعد میں آ جائیں تو ان کے عمل کو لفظ کر دینا بھی جائز ہے جب کہ باقی افعال میں ایسا نہیں ہوتا ایک خادثہ ان کا یہ پڑا تھا کہ جب یہ افعال استفام سے پہلے آ جائیں مولانا نفی سے پہلے آ جائیں یا لامی ابتدا سے پہلے آ جائیں تو یہ محلف ہو جائیں گے مہلف ہونے کا یہ معنی کہ مانا کے اعتبار سے عمل کریں گے لفظوں کے اعتبار سے عمل یعنی لفظوں کے اندر یہ نصب نہیں دیں گے مولانا لیکن مانا کے اعتبار سے وہ جو آپ آگے آ رہا ہے وہ ان کے لیے مقبول ہی ہوگا مانا کس طرح کریں گے مقبول والا ہی کریں گے سورت کیونکہ مولانا استفام نفی اور لام ابتداء یہ سارے مولانا صدارت کلام کو چاہتے ہیں اگر ہم علم تو کو لفظوں میں بھی عامل بنا دیں تو ان سب کی صدارت پوس ہو جائے گی کیونکہ علم تو ان پر مقدم ہے اور یہ اس کے لیے معمول بن گئے اور عامل کیا ہوا مقدم ہوا تو ان کی صدارت کیا ہوئی مولانا پود ہو گئی اس کے بعد یہ بھی بتلایا تھا کہ ہاں مفال کے اندر مولانا فاعل اور مفعول ضمیر ضمیرین متصلین ہو شہ واحد کے لیے ذات واحد کے لیے یہ عام افعال میں جائز نہیں ہے ذارا فاعل فاہل بھی متقل مقھول بھی متقل یا مفال میں ضمیرین متصلین فاعل اور مفعول کی لانا جائز ہاں افعال قلوب میں جائز ہے عالم تو فاضل میں نے اپنے آپ کو کیا جانا فاضل جانا رائے عالم میں نے اپنے آپ کو کیا جانا عالم جانا دیکھو رائے تو کا فائل بھی متکل اور یا ضمیر مقول یہ بھی کیا ہے تو یہ افال قلوب میں جائز ہیں باقی افعال میں جائز نہیں تو باقی افعال میں پھر ہم نفس کا لفظ درمیان میں بڑھاتے ہیں مضاف بناتے ہیں اس ضمیر کی طرف ذارا بو نی نہیں کہیں گے بلکہ کیا کہیں گے ذارا تو نفس ہی کہیں گے بھائی اور اس کے بعد بتلایا تھا مالانا کہ یہ افال ماننا زنن تو کبھی استحام تو کے معنی میں آتا ہے سہمت لگانے کے معنی میں پھر یہ ایک مقول چاہے گا عالم تو کبھی آرخ تو کیا آتا ہے یہ پھر کتنے مقول چاہے گا ایک چاہے گا رائے تو وہ مانے افسر تو کیا آتا ہے اور وہ وجہ تو وہ مانے اصب تو کیا آتا ہے تو اس صورت میں یہ پھر کتنے مقول چاہیں گے پھر یہ فال پھول سمجھ میں آئے تو ایک ہے رویت قلبی ایک ہے رویت بفری رویت قلبی عالم تو کیا ہے ری تو دیکھا میں نے یہ ایک رویت قلبی ہوتی ہے اور ایک دیکھنا ہوتا ہے رویت بفری آنکھوں سے دیکھنا مالانا مولانا مثلاً زیدن زید میں نے زید کو کیا دیکھا فاضل دیکھا یس میں نے زید کو کیا دیکھا عالم دیکھا یہ کیا آنکھوں سے نظر آیا کوئی عالم کے سنگ ہوتے ہیں بھائی نہیں ہاں آپ کے دل نے اس کو کیا پایا عالم پایا اس کے علم سے اندازہ ہوا کہ یہ عالم آدمی اس کی باتوں سے تو اب یہ رویت قلبی ہے آپ نے دل نے اس کو کیا پایا ہے اور ایک ہوتا ہے آنکھوں سے دیکھنا رائے میں نے زید دیکھا دور سے آپ کو زید نظر آیا تو یہ اب کیا ہے آنکھوں سے دیکھنا یہ ایک مقبول چاہتا ہے تو رویت قلبی دو اس کے بعد افال ناقصہ پڑھے تھے افال ناقصہ کے بارے میں آپ نے پڑھا تھا کہ یہ کس لیے آتے ہیں بھائی جی یہ اپنے فائل کو اپنے مستر کی صفت پر نہیں ثابت کرتے بلکہ غیر کی صفت پر ثابت کرتے ہیں کس پر ثابت کرتے ہیں اس کے علاوہ جتنے افعال ہیں ہمارا نا فائل کو اپنے مسطر کی صفت پر ثابت کرتے ہیں زارابا زید ان نے زید کو کس پر ثابت کیا زرب پر زید کے لیے کیا ثابت کی زرب ثابت کی اکالا زید اکالا کیل نے زید کے لیے کیا ثابت کیا عقل ثابت کیا دیکھو اپنی مستر کو اپنے فائل کے لیے ثابت کرتے ہیں جبکہ افارے ناقصہ ایسا نہیں کانا زید القائمن بھائی تو کانا نے زید کو ثابت کیا لیکن کس پر اپنی فیل اپنی مستر پر یا قیام پر بھائی قیام پر ثابت کیا کانا زید القائمن تو کانا نے زید کو کس پر ثابت کیا تو زید کے لیے قیام کو ثابت کیا مولانا اپنے مستر کو ہاں اپنے مانا کا اثر دے دیتے ہیں پہلے سا زید القائم زید کھڑا ہے اب ہوا کانا زید القائے کیا معنی زید کھڑا تھا تو دیکھو مانا کو اپنا اثر دے دیا ماننا ہے زید الگ دولت مند ہے اب اس کے ذرا سارا لے آؤ سارا زید الگنی زید دولت مند ہو گیا تو دیکھو سارا نے اپنا اثر دے دیا کیا دے دیا ہاں اب بھی وہی دولت مندی ہی زید کے لیے سابت ہوئی لیکن پہلے اس کی سابق سوچ کے غنی ہے اگر سارا نہ ہوتا اب سارا نے بتلایا کہ پہلے نہیں تھا اب کیا بن گیا ہے غنی بن گیا ہے سمجھ میں آیا تو سارا نے اپنا اثر تو یہ اپنا اثر چھوڑ جاتے ہیں جملے میں پھر اس کے بعد بتلایا تھا کہ یہ کانہ تین قسم پر ہے ہمارا نا ایک کانہ ناقیسا ہے ایک کانہ تامہ ہے ایک کانہ زائدہ ہے کانا ناقصہ وہ ہے مولانا جو صرف فائل پر بات پوری نہیں ہوتی بلکہ ساتھ ایک اور اسم کو بھی چاہتا ہے یعنی ایک اسم چاہتا ہے اور ایک اپنی خبر چاہتا ہے, ایک, چاہتا ہے اور ایک کیا چاہتا ہے تو مولانا نخویوں کے بعض نخوی یہ کانا جس کو رفع دیتا ہے اس کو کانا کا کیا کہتے ہیں اسم اور آگے جس کو نصب دیتا ہے اس کو کانا کی خبر کہتے ہیں بعض علماء اور صاحب کافیہ وغیرہ اور اصطلاح ہے بس اصطلاح میں فرق ہے وہ جس کو یہ رفع دیتا ہے اس کو کہتے ہیں کانا کا فائل باقیوں نے کیا کہا تھا کانا کا اسم انہوں نے کہا کانا کا فائل باقی اسی طرح ہے سمجھ میں آیا پھر نام اصطلاح میں اختلاف ہے کہ وہ نام انہوں نے اسم رکھا انہوں نے فائل ہی رکھا تو اسی لیے یہ بھی مالانا یہ بھی یہ صاحب ہدایت و نہ بھی صاحب کافیہ کے انداز میں چونکہ چلتے ہیں تو انہوں نے بھی کانا کے اسم کو کیا قرار دیا کانا کا فائل اسی لیے بار بار فائل کا نام لیتے ہیں اچھا تو کانا والا کیا کرتا ہے جی کانا نا کیسا کیا ہوتا ہے اپنے اسم کو رفا دیتا ہے اور اپنے خبر کو نصب دیتا ہے کانا تو یہ اسم کے ساتھ خبر کو بھی چاہے گا جبکہ کانا تاما وہ ہوتا ہے جہاں صرف اسم پر صرف فائل پہ بات پوری ہو جائے کانا زید یہ کس معنی میں ہوتا ہے سباہ کے معنی میں آئی زیدن سمجھ میں آیا بھائی زید ثابت ہوا زید ہے سباتا زید کانا زید کیا معنی زید ہے اور تیسرا کہانا زائدہ ہے مارانا جس کو اگر حذف بھی کر دیا جائے ہٹا بھی دیا جائے تو بھی جملے کے معنی پر کوئی اثر جملے کے معنی پر کوئی اثر نہیں وہ جیسے پہلے تھا اسی طرح برقرار رہتا ہے تو یہ تو تھا کانا اور پھر بتلایا تھا یہ کانا ناقیسہ پھر دو قسم پر ہے کانا دائمہ ہے کانا منقطع کانا دائمہ وہ ہے مولانا جو اپنے اسم کے لیے اپنی خبر کو دائمن ثابت کرتا ہے کان اللہ علیمن حکیما کیا مانا مولانا کہ اللہ علیم اور اللہ علیم حکیم ہے مولانا تو دائمن ہے ہمیشہ ایسے ہی ہیں اور ہمیشہ رہیں عم ہونا ثابت کیا حکیم ہونا اور کس طور پر دوام کے طریقے پر اور ایک وہ ہے مولانا جس میں انقتا ہوگا زید زید کیا تھا جوان تھا یعنی بات ختم ہو چکی اب جوانی اس کی ختم ہو چکی اس کے بعد سارا کی بات آئی تھی بتلایا تھا سارا کس لیے آتا ہے مولانا انتقال کے لیے آتا ہے یعنی ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف بدلنا یا ایک حقیقت سے دوسری حقیقت کی طرف بدلنے پر دلالت کرتا ہے سارا غنی کیا مانا زید دولت مند ہو گیا یعنی اس کی حالت بدل گئی پہلے ایسا نہیں تھا اور اب کیا ہو گیا اور ایک کا بھی حقیقت بدلنے کے لیے بھی یہ آئے گا جیسے سارا تینوں خاجرن مٹی کیا بن گئی پتھر بن گئی تو حقیقت ہی بدل گئی اس کی اسی طرح اصبہ آمسا ازحا ہے مولانا اصبہ آمسا اور اضحا ہے یہ دلالت کرتے ہیں کہ مضمون جملہ ملا ہوا ہے ان اوقات کے ساتھ مضمون جملہ میں نے بتایا تھا کس کو کہتے ہیں بھائی جی کہ جملے کا جو خبر ہے اس خبر کا مصدر نکالو یا اسے مصدر بنا لو اور اس کو مضاف کر دو مبتدا کی طرف یہ مضمون جملہ نکل آئے گا زید القائمن زیدن المبت قائمن اس کی خبر اب اس کا مضمون جملہ ہم نے نکالنا ہے کیا مضمون جملے کا خبر کا مصدر کیا ہے کائمن کا قیام اس کی اضافت کر دو مبتدا کی طرف کیا بنا قیام زید مضمون جملہ کیا ہے قیام زید ہے سمجھ میں آ گئی بات تو مضمون جملہ کو جوڑ دیتے ہیں اپنے وقت کے ساتھ اصبہ کس پہ دلال کر رہا ہے صبح پہ تو اصبہ دن اصبہ دون ذاکر تو ذاکر ذاکر کا مزر نکالیں ذکر کیا نکلے گا اور مزدور مبتضا کی طرف مذاق کریں ذکر زید ذکر و زید ذکر زید یعنی ذکر زید کس وقت ہے اس کو یہ جوڑ دیں گے اپنے وقت سے اصفہ یعنی ذکر زید کس وقت میں تھا صبح کے وقت میں تھا اور کبھی یہ پمانے سارا کے بھی آتا ہے یہ تینوں کس معنی میں آتے ہیں یعنی حالت کے بدلنے پر دلالت کرتے ہیں بس کیا معنی نہیں آئے گا مانا اب شام کا مانا نہیں آئے گا غنی اب چاش کا مانا نہیں آئے گا پورا سمجھ میں آ تو جب سارا کے معنی میں ہوں گے پھر یہ وقت کے لیے نہیں ہوں گے وہی اور یہ کبھی کبھی تامہ بھی آتے ہیں مولانا یہ اصبا ازحا امسا تامہ یعنی صرف فائل کو چاہتے ہیں آگے خبر کی احتیاج نہیں کیا مانا اصباخلا صبح صبح کے وقت میں داخل ہوا زید نے صبح کی امسا زید زید شام کے وقت میں داخل ہوا یعنی زید نے شام کی ازحا زید یعنی زید چاشت کے وقت میں داخل ہوا یعنی اس نے چاش کی سورت سمجھ میں آئی تو اس یہ کہلائیں گے صرف یہ بتلائیں گے بس اس کے بعد ذلہ اور بات کی بات آئی تھی میں نے بتلایا تھا ذلہ کس کو کہتے ہیں مولانا دن گزارنا اور باتا کا معنی ہے رات گزارنا تو ذلہ زیدن طب کیا مانا یہ بھی مولانا مضمون جملہ کو جوڑ دیں گے اپنے وقت کے ساتھ تو ضلع زید کاتبن جی اس کے پہلے مضمون جملہ نکالیں مضمون جملہ کیا ہے زیدن کاتبن جی کاتب کا مصر کیا ہے کتابت کتابت کی اضافت کریں زید کی طرف کتابت زید تو کتابت زید کب حاصل ہے دن میں یعنی سارے دن اس نے کس حالت میں گزارا ہے کتابت اسی طرح رات بات زید ان کا طب کتابت زید کس حال میں ہے کس وقت میں ہے رات میں نے اس نے کتابت کرتے ہوئے رات گزاری اور یہ بھی کبھی سارا کے معنی میں آتے ہیں مولانا سارا کے معنی میں اور ما زالہ مافتی یا مابریہ من پکا مانا یہ دلالت کرتے ہیں کہ ثبوت خبر ہے پائل کے لیے جب سے اس نے اس کو قبول کیا ہے ما زالہ زید المیران کیا معنی؟ زید ہمیشہ سے امیر ہے بھائی ہمیشہ سے کیا معنی؟ وہ تو ہمیشہ سے تھا ہی نہیں بھائی جب سے اس نے امارت سمارت کو قبول کیا ہے جب سے امیر بنا ہے جب سے اس نے صلاحیت پیدا ہوئی عمارت کو قبول کرنے کی اس کے بعد سے وہ مسلسل کیا ہے امیر ہے تو ما زالا کا بھی یہی معنیٰ ہمیشہ سے ما فتی مابریحا منفک سب کا معنی کیا کریں گے ہمیشہ اور اس کا ماں داما کسی چیز کی وقت بتلانے کے لیے آتا ہے کہ اس کی خبر کسی چیز کے وقت بتلاتا ہے جب تک فائل کے لیے اس کی خبر ثابت ہو اقوم میں کھڑا رہوں گا ما داما ماداما کے قیام کا وقت بدل رہا ہے میں کھڑا رہوں گا اس تو ماں داما کس لیے آیا اس نے کا قیام اس کے کیا کیا وقت بدلایا بھائی کب تک ہے آپ کا قیام جب تک ماداما کی خبر ماداما کے اسم کے لیے سابت ہے ماداما سید انجال اس جب تک جلوس زید کے لیے سابت ہے اس وقت تک آپ کا قیام بھی ثابت ہے. تو یہ مانا تھا کہ ماں داما دلالت کرتا ہے کیونکہ کام کسی کام کے وقت بتلاتا ہے بمدت ثبوت سب اتنی مدت تک جتنی مدت تک اس کے فائل کے لیے اس کے کے کی خبر ثابت ہے. اور لئی سا بتلائے ہم جملے کی معنی کی نفی کے لیے آتا ہے لیسا زید لئی زید کھڑا نہیں ہے تو بعضوں نے کہا صرف یہ حال کی نفی کرتا ہے کہ فی الحال کھڑا نہیں ہے بات کہتے ہیں مد مولانا حال وز. زمانے کی قید نہیں مطلقاً نہ فکر دیتا ہے کسی بھی زمانے میں خبر لفا لا وہ افعال مقاربا مولانا یہ وہ افال ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے تاکہ دلالت کریں على دنو الخبر لفا خبر کے دنو کا معنی قریب ہونا خبر کے قریب ہونے پر دلالت کریں لفا نہا اپنے فائل کے یہ کس چیز پر دلالت کرتے ہیں مولانا کہ جو ان کی خبر ہے وہ ان کے فائل کے قریب ہے یعنی اس کو حاصل ہونے والی ہے مثلاً مثال کے طور پر میں کہتا ہوں مثال کے طور پر آسا زید ہوما کیا معنی زید کا کھڑا ہونا قریب ہے قریب ہے کہ زید کھڑا ہو جائے آسا زیدا تو آسا کا اسم کون زیدن آسا کی خبر کون قومہ. تو یہ قومہ کیا کر رہے ہیں آسا کیا بتلا رہا ہے کہ یہ جو میری خبر ہے کون ہے خبر اس کی ائقوما یعنی قیام یہ کس کے لیے ثابت ہے زید کے لیے قریب ہے زید کے لیے ثابت ہو جائے زید کے لیے کیا ہو جائے ثابت ہو جائے سمجھ میں تو زید دیا ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کھڑا ہونے والا ہے یعنی امید جسے کی جا سکتی ہے کہ ان قریب اس کو کیا حاصل ہو جائے گا قیام حاصل ہو اس سے ان کو کیا کہتے ہیں افالے مقابربا کہتے ہیں اور یہ سارے والا نا آپ ار پر دلالت نہیں کرتے لیکن ان میں سے چونکہ بعض ارف پر, پر دلالت کرتے ہیں اس لیے تاروں کا نام کیا رکھ دیا آل مقاربات آل باقی احکامات افالے جاتے ہیں اور ان میں سے چونکہ ان سب کی خبر جو ہے نا پہلے مزارع آتی ہے ان سب کی خبر کیا آتی ہے اور بعضوں میں ان آئے گا بعضوں میں ان نہیں آئے گا مولانا آسا یقماسا کی خبر کیا ہے یقومہ اور ساتما ان کے اور بعضوں میں ان نہیں آئے گا جیسے کا دا زید کی خبر بھی کیا ہے مولانا تو یہ جو افعال کے چونکہ سارے افعال ایک اسم چاہتے ہیں اور پہلے مظاہرے کو اپنے خبر چاہتے ہیں اور بعض ان کے ساتھ چاہتے ہیں اور بعض بغیر ان کے تو اس لیے اور تو یہ سارے افعال ایک جیسے تھے ان کو اکٹھا کیا اور ان میں سے بعض افعال چونکہ کس لیے آتے ہیں کور پر تلاوس کرتے ہیں کہ فائل کے لیے خبر کا حاصل ہونا قریب ہے یا تو یقینی طور پر ہے یا امید ہے میں یقین ہوتا ہے اور بعد میں کیا ہوتا ہے یقین تو چونکہ باغ کے قریب ہونے پہ دلالت کر رہے تھے اسے سارے کا کام کیا رکھ دیا سب کا فال مکاربا تو یہ کل کا نام جز کی وجہ سے رکھا فال مکاربہ تو کافی ہیں پانچ چھ ہیں تو لیکن ان میں سے دو تین چار ہیں وہ کس پہ دلالت کر رہے تھے قرب تو ان تین چار کی وجہ سے سارے مجموعے کا انعام کیا رکھ دیا مقربہ رکھ دیا افال المقاربالفال مقاربا وہ افال ہے دلالت اعلیٰ دونوں لفا رہا جن کو وضع کیا گیا ہے تاکہ یہ دلالت کریں اعلیٰ خبری کس بات پر دلالت کریں خبر کے قریب ہونے پر دلالت کریں لفا رہا اپنے فائل کے وہی کتنی قسم پر ہیں تین ال دیکھو مولانا پہلی کے اندر امید ہوگی خبر کا واقع کا حاصل ہونا یقینی نہیں ہے صرف اس کی امید ہے وہ اول اول رجا اول رضا امید کے لیے ہے کہ امید ہے زید کو یہ خبر حاصل ہو جائے ہم قریب وہ ہوا آسا اور وہ آسا ہے وہ فیل الجامد یہ فعل جامد ہے مولانا اس میں گردانہ جاری نہیں ہوتی اس میں صرف ماضی استعمال ہوتا ہے وہ ہوا فی الحم علی مسلو اور یہ عمل میں کس کی طرح ہے کادا کی طرح ہے کادا آگے آنے والا ہے اللہ ان نہ فعل مظہر مہا ان لیکن کادا جیسے قادا ایک سم چاہتا تھا آگے آئے بتائیں گے اور پہلے مظاہرے کو کیا چاہتا تھا بطور خبر کے چاہتا تھا یہ بھی قسم کو ایک قسم چاہتا ہے اور ایک پیلے مظاہرے کو کیا چاہتا ہے خبر لیکن میں ان نہیں تھا خبر پر اور اس میں خبر پر کیا داخل ہوگا ان داخل ہو آسا کی وہ پیلے مظاہرے ہوگی مہا ان کس کے ساتھ ان کے ساتھ جیسے آسا زیدن ترکیب کریں مالانا آسا فال مقاربہ دن مرفو اس کا اسم ان ناسبا یقوما فیل مزارے منصوب منصوب اچھا منصوب اس کے اندر مرفو محلن فاعل جو کس کو راجے آسا کے اسم کو فیل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر آگے بتاویل مفرت ان نے اس کو کس معنی میں کر دیا مصدر کے معنی میں اور مصدر کیا ہوتا ہے مفرد ہوتا ہے تو یہ تھا تو جملہ لیکن ان نے کیا بنا دیا مفرد بنا دیا تو مفرد بنانے کا معنی یہ ہوتا ہے مولانا کہ اب اس پر سکوت صحیح نہیں یہ پورا جملہ اپنا رہا یقومہ اب یہ پورا جملہ نہیں مولانا اگر آپ یقومہ کسی کو کہتے ہیں تو یہ فائدہ سام نہیں دے گا فائدہ تام نہیں دے گا سمجھ میں آیا بھائی تو یہ یا تو اس کو جملے کا ایک جز بنا سکتے ہیں لیکن یہ پورا جملہ نہ رہا اچھا بتاوی مفرد منصوب محلن منصوب کیا ہے منصوب محلن یہ ان کی بات نہیں کر رہا یہ ان خود یقوم ان نے تو خود یقوما کو نصب دیا یقوم کو اب ان اور یقوم سارے مل کر بھی محل نصب میں ہے کیونکہ آساک کی خبر کیا ہوتی ہے منسوب ہوتی ہے اور خبر کی جگہ صرف یقوم واقع ہو رہا ہے یا یاقوما ہو رہا ہے یہ سارا مرکب ہو کر پھر یہ کیا ہے منصوب ہے محل کے اعتبار سے تو یہ خبر آسا کے لیے آشا نے اسم اور خبر سے مل کر جملہ کیا بنا ہوا رہنا جملہ فعلیہ خبریہ ہوا سمجھ میں آیا بھائی جملہ فعلیہ وہ یا جز و تقدیم الخبر حالت میں اور جائز ہے مولانا اس کی خبر کو اس کے استم پر مقدم کرنا یوں کہ آسا زید آسا اب مولانا ترکیب کرو آسا پیلا فال مقاربا ان ناصبہ یقوما پیلے مزار منسوب زید اس کا فائل زید مرفو لفظ اس کا پہلے تو فائل پیچھے تھا نا زید تھا لہذا وہ فائل نہیں بن سکتا تھا اب تو زید آگیا لہذا زید اس کا کیا بن گیا فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر بتاویل لے مفرد آسا کا فائل آسا فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا بھائی جملہ فعلیہ خبریا ہوا اب یہ خبر نہیں چاہے گا اب یہ اثا تامہ ہو گیا کیا ہو گیا آئی اگر خبر مقدم ہو جائے اور اسم کیا ہو جائے مؤخر ہو جائے تو وہ اسم مؤخر اب اس فیل کے لیے کیا بن گیا فائل بن گیا اب زمین بلاحدہ نکالنے کی ضرورت نہیں تو جب فائل بن گیا اس کے لیے تو یہ پورا قطابل مفرد ہو کر آساد کے لیے کیا بن گیا فائل بن گیا آگے اب خبر کی ضرورت نہیں جب خبر کی ضرورت نہ رہی تو آسا کون سا ہوا, ہوا. وَقَدْ يُحزفُ <عَن> اور کبھی کبھی ان کو حزف بھی کر لیا جاتا ہے آسا کی خبر سے اور یوں کہتے ہیں نہ ہو آسا زنیا کو یہ بھی جائز وصول اور ثانی حصول کے لیے پہلا امید کے لیے تھا امید تھی خبر آ, کے بارے میں امید تھی اب خبر کے بارے حصول یعنی اس میں یقین ہوگا یقین ہوگا وہ ہوا قادہ اور وہ کیا ہے قادہ ہے وہ خبر مزہ ان اور اس کی خبر بھی پہلے مظاہرے ہوتی ہے بغیر ان کے جیسے کا زید یقو مو قریب ہے زید کا زید کھڑا ہو وقت کا دخ تدخل... تو دیکھو ترکیب کیا ہوگی فیل، فعل ہے، مرفو، اس کا دا فیل ازا فال مقاربا زید المرف لفظ ہوا زمین اس کے اندر فائل فیل، اپنے فائل سے مل کر جملہ پھیلیا ہو کر منصوب محلہ قادہ کے خبر کا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ پھیلیا جملہ پے لیا ہوا بھائی فیل آ شروع میں تو وقت کا ان تو ابھی کیا بتلا ہے ہمارا نا کادا کی خبر پر ان نہیں آتا لیکن کبھی کبھی ان جیسے اصا کے اندر ان آتا ہے لیکن کبھی کبھی نہیں آتا وہ کت کد ان کبھی کبھی قادہ کی خبر میں ان داخل ہو جاتا ہے جیسے قاد نہ شروع اور تیسرا تیسری قسم ان میں سے جو کسی اخذ و شروع کا ایک معنی ہے کسی کام کو شروع کرنا کے لیے ہے یعنی شروع کرنا قریب ہے شروع کرنا قریب ہے اس کا یا شروع کر دیا اس نے کام شروع کرنا یہ کسی کام میں شروع, شروع کا میں نے بتایا ایک مانا ہمارا کسی سیری میں شروع ہونے کے لیے ہے. و و و یہ ہے. اور, قادا. اور ان کا استعمال کس کی طرح بھائی کا دا میں کیا تھا خبر پر پہلے مظاہرے ان نہیں آتا تھا تو اس میں بھی نہیں آئے گا نہو تافی دیکھا نہیں آیا انہیں اور اسی طرح ان میں سے ایک کیا ہے مولانا کا بھی ہے اور اس کا استعمال آسا اور کادا دونوں کی طرح ہے آسا کی طرح بھی استعمال ہوتا ہے اور کادا کی طرح بھی آسا کے اندر ان آتا تھا اور کادا کے اندر نہیں آتا تھا تو اس میں بھی کبھی خبر پر ان آئے گا اور کبھی نہیں آئے گا ما انشاء فصل فیا تعجبی ماں و زیال انشا بھی فصل ہمارا نا دو فلانا تھا, تھا اضافت کی وجہ سے نون کیا ہوا گر گیا تعجب کے دو فیل ما وہ ہیں انشا تعجبی جن کو وزع کیا گیا ہے کس سے انشا تعجب بھائی تعجب کے اظہار کرنے کے لیے کس کے لیے آپ کسی بات سے بہت حیران ہوتے ہیں تو اس کے لیے کس طرح آربی میں کہیں گے کس طرح کہیں گے ایک ہوتا ہے خبر دینا کہ جب تم ان میں زید پر حیران ہوا زید سے میں کیا ہوا اس کے زید کے پیر سے میں بڑا حیران ہوا یا خبر دے رہے والا نا خبر کی بات نہیں کر رہا ایک شاید تھا جو کسی بات پہ حیران رہ جانا والا نا اظہار کرنا اپنی حیرت کا اظہار کرنا حیرت کا اظہار کرنا حسن میں کہتا ہوں زید کتنا حسین آدمی ہے تو یہ میں نے حیرت کا اظہار کیا یہ میں نے کوئی خبر دی اس میں کوئی مجھے کہہ سکتا ہے سچا جھوٹا نہیں یہ میں صرف کیا کر رہا ہوں اپنی حیرت کا اظہار کر رہا ہوں ہاں اگر میں خبر دوں آپ کو زید بڑا حسین آدمی ہے اب آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ آپ سچ بول رہے ہیں یا جھوٹ بول رہے ہیں تو خبر میں سچ جھوٹ چلتا ہے انشاء کے اندر سچ جھوٹ نہیں تو یہاں بھی تعجب کا بھی اظہار کرتے ہیں مارانا کہ یہ کتنی اجیب بات ہے تو اس کے دو سیغے ہیں سر ایک کی جگہ کیا لگایا ہم نے اسم زید لگایا ما یہ ماں والا نا اس کے بارے میں اگلے سال تفصیل پڑھیں گے یہاں انہوں نے اس کی جو تفصیل بیان کی استفامیہ نکرہ بنایا ماں کو کیا بنایا نکیرا اسی لیے اس کی تفسیر تفسیر آگے کیا کر رہے ہیں ای ایو احسان زیدان. کس چیز نے کو حسین بنایا کس چیز نے تو دیکھو استفام آیا یا نہیں آیا تو دیکھا معلوم ہو استفامیہ ہے اور شی ان نکالا یا اشفا نکالا نیرا نکالا معلوم ہوا یہ استفامیہ ہے ماں اور ہے معرفہ نہیں ایک ماں موصولا ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ معرفہ ہوتا ہے اور یہ ماں استفامیہ ہے اور یہ کیا ہوتا ہے نہ کیرا ہوتا ہے تو ترجمہ یہ ہے ایو شہین کیا چیز ہے آسان جس نے زید کو کیا کر دیا ہے سین بنایا ہے سمجھ میں آیا بھائی تو ماں مارانا استفا ماں آختانہ زئے ماں استفامیہ نکرہ مبتدا ما استفامیہ نکرا مبتدا آختانہ ہوا ضمیر اس کے اندر فائل جو کس کو راج ہے ماں کو زیدن اس کے لیے محفوظ فیل اپنے فائل اور محفوظ سے مل کر جملہ پی ہو کر خبر زمن میں آیا تو مفت خبر مل کا جملہ جملہ انشائیہ ہوا سمجھ میں آئی بات جملہ انشائیہ ہوا تو یہ محنت مانا نا یہ لغوئی اعتبار سے ترکیب کے اعتبار سے ترجمان نے کیا کس چیز نے زہد کو حسین بنایا اصل میں یہ مانا تھا لیکن استعمال یہ کس میں ہوتا ہے اس کا معنی کیا ہے اب اس معنی میں نہیں استعمال اب میں ما زیدن اس کا یہ معنی نہیں کس چیز نے زید کو حسین بنایا اب معنی ہے زید کی کتنا حسین ہے کر رہے ہیں آپ سے حسین ہے بھئی سمجھ میں آیا یہسانہ یہ زیدن یہ اصل لغت کے اعتبار سے یہ معنی تھا لیکن اب اس معنی میں نہیں ہے بھائی وفی احسانہ زمیر اور آسانہ کے اندر کیا ہے مولانا ابھی کیا نکالی تھی آستانہ کے اندر زمیر نکالی تھی ہوا اور وہ کیا تھی فائل وفی آسانہ اور آختانہ کے اندر ضمیر ہے وہ وہ فائل ہو اور وہ کیا ہے مولانا بھائی وفی آختانہ آستانہ سے کیا ہے فیل ہے نا احسانہ احسانہ فیل ہے اور فیل پر بھائی جارہ داخل ہو رہا ہے اور آپ نے تو کیا پڑھا ہے فیل پر حرف جر داخل نہیں ہوتا یہ تو خادثہ ہے کس کا اسم کا جی کیا جواب دیں گے لفظ مراد ہے مولانا وہ جو عبارت میں آستانہ کا لفظ آیا تھا نا اس کا نام ہی ہم نے آختانہ رکھ دیا تو نامی کیا رکھ دیا آستانا رکھ دیا تو مراد ہے وہ, جو زیدن کے اندر آیا تھا وہ تو پیل تھا لیکن اس وقت یہ کیا ہے آستانہ یہ فیل نہیں ہے یہ کیا ہے یہ اسم ہے یہ اس کا نام ہے اور نام اسم ہوتا ہے مولانا تو اس پر کیا داخل ہوا فیل تو آپ یوں نہیں کہیں گے یہاں ترجمہ نہیں کریں گے اس نے حسین بنایا اور اس نے حسین بنایا کے اندر ضمیر ہے نہیں نہیں اب آپ لفظ بقاعدہ بولتے ہیں احسانہ کے اندر کیا ہے اور کون سا آفسانہ مراد ہوتا ہے وہ جو ابھی پیچھے گزرا تھا جیسے لفظ زید آئے کیا مراد ہوتا ہے خاص فلا آدمی جس کو آپ جانتے ہیں تو جیسے زید اس مسمہ پر دلالت کرتا ہے یہ والا لفظ بھی اس نے اسے مسمہ پر کیا کر رہا ہے دلالت کر رہا ہے ایک تو یہ سیگا ہے وہ افعل بھی ایک یہ سیگا ہے مارا افعل افعیل بھی ہے جیسے احسن بھی افعل احسن بھی آف آحسین یہ بھی وہی ترجمہ ہوگا مارانا یہ ہے احسن سیل امر تو حسین بنا بزیدن زین باضاعدہ ہے اور زیدن یہ کیا ہے مقول ہے مجرور لفظ منصوب محلن منصوب کیا ہے کیونکہ مقفول کیا ہوتا ہے منصوب ہوتا ہے اور با کیا ہے زائدہ تو یہ منصوب محلہ ہے والا نام تو آسن فیل انتظام اس کے اندر فائل فیل اپنے فائل سے مل کر فیل اپنے فائل اور مفول سے مل کر جملہ جملہ فیلیا لیکن یاد رکھو ہاں یہ ترکیب نہ کریں اور اسے آسان ترکیب بتاتا ہوں یہ دوسری ترکیب تھی امام سیب والی امام ہیں احسین آسین احسانہ کے ہے سورت نمر ہے لیکن دراصل کیا ہے ماضی صورت کس کی ہے احسین لیکن مرتا مانا کیا ہے ماضی والا ماضی والا تو مانا احسانہ اور بات کیا ہے زائدہ اور زیدن کیا ہے فاعل بناؤ مولانا اس کو کیا بناؤ فاعل بناؤ تو احسن زید وہ بن گیا زید کیا ہو گیا حسین ہوا زید کیا ہوا حسین ہوا ترکیب سمجھ میں آئی بھائی والا یہ تو نا مانا نا لوئی معنی ہے اب کس معنی میں استعمال ہے آسین زیدن زید کتنا حسین ہے سمجھ میں آیا بھائی تفصیلی اور یہ نہیں بنائے جاتے مگر سے جن سے کیا بنائے جاتے ہیں اس میں تفضیل جاتا ہے بھائی جن سے اس میں فال بنانا ہے افاہل بھی بنانا ہے تو افال افاہل ایک فا ہے آئن ہے لام ہے اور وزن یہی رکھنا ہے اب استخراج سے آپ بنانا چاہیں تو استخراج میں تو بھی بھی بھی بھی آ رہی ہے سین بھی آ رہا ہے سا بھی آ رہی رہی ہے ہے ہے رہا درمیان میں آ رہا ہے اور آفریل میں ایسا ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑیں گے زواحد کو حزف کرنا پڑے گا جب زواعد کو حزف کر دیں گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا یہ کس سے آ رہا ہے سلاسی مجرب سے آ رہا ہے یا سلاسی مزید لہذا اور باقیوں سے نہیں بناتے باقیوں سے بنانے کا کیا طریقہ ہے خود بتا ہیں تو کہتے ہیں ولاب نیان الامی مایوب ما نامن ہو فل و نہیں بنایا جاتا ان افواج سے جن سے اس میں تفصیل بنایا جاتا ہے اس میں تفصیل کو کن افاظ سے بناتے ہیں بھائی خداسی مجرد ہو اور اس میں لون اور عیب والا معنی نہ ہو, ہو اور لون اور عیب والا مانا جن میں ہو یا وہ خداثی مجرد نہ ہو ان سے بنانے کا کیا طریقہ تھا اس سے اشد و افوا اکثر ہو وغیرہ اس میں تفصیل بنا لیتے ہیں جو قوت شدت پر دلالت کرتے ہیں اور آگے اس باپ کے مستر کو کیا کرتے ہیں منصوب لے کر آتے ہیں یہ بھی اسی طرح کو ادا کرنے پہنچا جاتا ہے اس قسم کی مثالوں سے خراجن بھائی پہلا کیا تھا ماں ما آستا ما ما ماں افالا کیا تھا ماضی کا سیگا ادھر بھی ماضی کا سیگا بنا لو ما اشدہ وہ شدت پہ اور کثرت پہ دلالت کر رہا ہے بھائی سمجھ میں آ رہی ہے بات اس میں تفضیل نہیں بنانا یہاں آختانہ ہے تو یہاں آفسانہ ہے ماضی تو یہاں بھی اشدہ کیا بنائیں گے ماضی اور احتین کے اندر صیغہ امر ہے تو آپ بھی کیا بنائیں گے صیغہ امر اشد بنائیں گے سمجھ میں آیا آختی امر تو اس کے لیے امری بناؤ اشد احسان ماضی تو اس کے لیے صیغہ بھی کون سا بناؤ اشد ماضی تو ما ماں اشد تو یہ بنایا اور آگے مستر کو تمیز کے طور پر منصوب ذکر کر دیا ما ماشد استخراجہ ہونا چاہیے بھائی ہونا چاہیے چلیے ما پہلی میں معاش استخراجن کہ مصدر کو تمیز کے طور پر منصوب کیا خراج ہی دیکھا وَأشدد احسن آگے کیا تھا بزن زید کو حزف کر کے کیا لگا کس سے بنانا ہے استخراج سے تو با اسی پر داخل کر دی استخراجی ہی اے بستخراجی دن کس میں ثانی کے اندر کما رکھ تفسمی تفضیل جیسے کہ آپ کس کے اندر جان چکے ہیں اس میں رخ کر سکتے ماں افعلہ ہے اسی طرح رہے گا ماں افیل بھی ہے اسی طرح رہے گا, گا کسی جز کو مقدم و اخر نہیں کر سکتے آپ چاہتے ہیں بیہی کو مقدم کر دیں افیل پر نہیں کر سکتے بھائی آپ چاہتے ہیں ماں آفتانہ زیتان اس زید کو آسانہ پر کیا کر دیں مقدم نہ کسی جز کو مؤخر کر سکتے ہیں نہ کسی کو مقدم کر سکتے ہیں اور نہ ہی درمیان میں فصل لا سکتے ہیں درمیان میں فاصل لانا بھی جائز اسی طرح رہیں گے البتہ امام ماضی نے اجازت دی ہے وہ فرماتے ہیں کہ ظرف آ جائے تو پھر فاصل درمیان میں فاصل لا سکتے ہیں ولا ایجوز الترفی ان کے اندر تصرف کرنا بھی جائز نہیں ابھی تقسیم والا تاخیر تقسیم و تاخیر کے ساتھ وا فصل اور نہ ہی فصل کے ساتھ عامل معمول میں فصل بھی نہیں لا سکتے والماجنی اجاز الفصلہ اور امام ماضی نے فصل کی اجازت دی ہے بے زرفی کس کے ساتھ سالانہ زرف کے ساتھ جیسے ما احسن اليوم زن تو اصل میں کیا تھا احسن زیدن یہی تھا نا درمیان میں زرف بڑھا دیا تو اس سے فاصل لے آئے یہ وہ پرواتے جائز جمہور کہتے ہیں یہ جائز نہیں فسن افال المدین افال مدا ضم ماض ان شاعی مدح افال مداح وہ, زم وہ ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے کس لیے انشاء مداح کے لیے اور انشاء زم کے لیے بھائی دیکھو ایک ہے کسی کے مداح کی خبر دینا اور ایک ہے کسی کی مدا کرنا انشائے مدا کر انشاء مدا تو مدا کی خبر دینا اور ہے انشائے مدا اور ہے میں کہتا ہوں زید بڑا اچھا آدمی ہے آپ کہہ سکتے ہیں آپ سچے ہیں یا آپ جھوٹے ہیں یہ خبر ہے یہ کیا ہے خبر ہے لیکن میں کہتا ہوں الرجل نیامر زید کتنا اچھا, اچھا آدمی ہے تو میں نے مدا کی زید کی اور اس کے اندر صدق اور کزب نہیں چلے گا یہ انشاء شاء تو یہ وزع ہے انشا مدا دم کے لیے عمل مت ہو فلح ال جو ہے اس کے دو فعل ہیں مولانا نیاما و ایک نیاما ہے دوسرا حبا آگے آئے گا مولانا نیاما یاد رکھو ادھر دیکھو بھائی نیاما جو ہے نیاما اس کا فائل ہمیشہ معرف اللہ آئے گا نیاما رجولو نیاما فی اللہ فال مدا رجول کا فائل یا فائل معرف اللہ نہ ہو وہ فائل مضاف ہوگا کس کی طرف مولانا فال مدا زام نیاما ہے مولانا پہلا فیل مدہ اور نیاما کا فائد ہمیشہ معرف اللہ ہوگا یا اگر خود معرف اللہ نہیں ہے تو معرب اللہ کی طرف کیا ہوگا مزام ہوگا اور کبھی کبھار یاد رکھو مولانا اس کا فائد ضمیر ہوگی اور وہ ضمیر مبہم ہوگی لہذا آگے اس کی تمیز آئے گی اس کی تمیز منصوب نکیرا آئے گی مولانا کیا آئے گی آئے گی دیکھئے بھائی دیکھئے اور کبھی مولانا ماں کے ساتھ تمیز آئے گی مدا مد جو ہے اس کے دو فیل ہیں ایک نیاما ہے اور اس کا فائل جو ہے معرف بلامی ایسا اسم ہوگا جو محروم بڑا ہی اچھا آدمی ہے زید زید کتنا اچھا آدمی ہے تو دیکھو منانا نیامہ فیل اس کا فاعل اور یہ زید جو ہے یہ مخصوص بالمدا کہلاتا ہے یہ کیا کہلاتا ہے مخصوص بل کہلاتا ہے اب ترکیب یوں ہوگی نیامہ فیل ار فال مدا ار مرفو لفظا فاعل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر مقدم کیا ہو گئی کیونکہ جملہ ہمیشہ کبھی مبتدا تو بن نہیں سکتا تو یہ خبر مقدم اور زیدن ان لفظن افزا مبتدا سورت سمجھ میں آئی ترکیب آگے سمجھ میں اور ایک یہ تمہارا نا ایک جملہ بنا ہے نیا مر رجو کو ہم نے کیا بنایا خبر مقدم اور زیدن کا بنایا اور یار کیا کہلاتا ہے مقصود تل مدہ کہلاتا ہے ایک اور ترکیب بھی ہے اس ترکیب میں تو ایک جملہ بنا دوسری ترکیب کے مطابق دو جملے بنیں گے کیسے نیا رجل جملہ پیلی الگ زید اس کو الگ جملہ بنا لیں اور اس کے لیے مبتدا محزوق نکال لیں ہوا دن سورج سمجھ میں آ کے محزود مبتدا اور زیدون اس کے خبر تو دو ترکیبیں ہوئی مولانا ایک ترکیب اس کے مطابق زید مبتدا مؤخر ہے دوسری ترکیب کے مطابق زید خبر ہے مبتدا ہے ہی نہیں اور اس کے لیے محزوق کیا نکالیں گے جملے بن جائیں گے جملے سورج سمجھ میں آگے ترکیبیں تو اس کا فائد جو ہوگا معرب باللام ہوگا اور مزاف انعرف یا مزاف ہوگا کس کی طرف مولانا معرب باللام کی طرف جیسے غلام الرجل الرجول تو دیکھو مولانا نعما کا فائل کون غلام اور غلام خود تو معرب اللام نہیں لیکن یہ خود مضاف ہو رہا ہے کس کی طرح معرب اللام کی طرح غلام اور رجول تو نعما فال مدا غلام ہر رجول مجرور افضل مضاف مضاف مضاف مضافل مل کر نعما کے لیے فائل. فائل فیل اپنے فائل سے مل کر جملہ پھیلیا ہو کر خبر مقدم مقدم مخصوص ہے یہ مبتدا مرفول افزا مبتدا موقع سمجھ میں آیا بھائی اور آپ چاہیں تو کیا کر لیں بھائی اولا نیامہ غلام الرجلی ایک جملہ اور ہوا زیدون دوسرا جملہ فقط یقون فائل ہو اور کبھی اس کا نیاما کا فائل کیا ہوتی ہے ضمیر ہوتی ہے اور وہ ذہن میں وہ راج ہوتی ہے شیئن کو ذہن کے اندر کیا ہے شیئن تو یہ ضمیر آئی اور ضمیر بھی کیسی تھی موبام تھی ضمیر کیسی تھی مولانا بھائی پیچھے کوئی مرجہ گزرا تھا نہیں نعما فیل اور ہوا زمین اس کے اندر فائل آ رہا ہے تو وہ ہے مبہم زمیر اور مبہم زمیر کیا چاہتی ہے کہ اسے اس ابہام کو دور کیا جائے اور ابہام کس کے ذریعے دور کیا جائے گا آگے آنے والی تمیز کے ذریعے لہذا کہا کبھی صفائی زمیر ہوگی وہ یجیب تمیز ہوگی نقیرہ دن منصوبہ دن اور واجب ہے کہ اس کی تمیز لائی جائے کس کے ساتھ نقرا منصوبہ کے ساتھ اس کی تمیز لائی جائے جیسے نیاما راج النجم ہوا ضمیر مبہم جس کے اندر ہوا ضمیر مرفو محلان مبہم ممیز اور یہ ہوا زمیر کس کو راج مولانا ذہن کے اندر ش ان ایک ش کا تن کو راجے کہ اچھی ہے وہ چیز نیاما ہوا نیاما شی اون اچھی ہے چیز کیا چیز اچھی ہے رجول نے آ کر اس کو کیا کر دیا دور کر دیا تو ہوا ضمیر مبہم ممیز رجلان منصوب لفظن اس کی تمیز مبہم ممیز اپنی تمیز سے مل کر نیاما کے لیے پائے پھر اپنے پائے سے مل کر ہوا اور خبر مقدم اور زیدون تو زیدون مخصوص ہے تو دیکھو اور نیاما کے اندر ہوا ضمیر آئی ہوا ضمیر کے اندر ابہام تھا کہ کی کیا ہے اچھی ہے چیز آگے رجولان آیا رجولان نے کیا, کیا کیا جنس متعین کر دی وہ چیز کس جنس میں سے ہے رجول کے جنس میں سے ہے کس میں سے ہے اس کے بعد پھر زید آیا زید نے اس کی بھی کر دی کون ہے وہ رجل میں سے وہ کون ہے زید سمجھ میں آیا تو نیاما ہوا زمین مبہم تھی اور وہ شہ کو راجی تھی پتا نہیں اب دنیا کی ہر چیز شہ ان ہے مولانا تو پتہ نہیں تھا بھائی یہ کیا چیز ہے رجولہ نے آ کر بتلا دیا کہ یہ شہ کس جنس میں سے ہے رجول کی جنس میں سے ہے امرا کی جنس میں سے نہیں پتھروں کی جنس میں سے نہیں جانوروں کی جنس میں سے نہیں تو اس نے جنس متعین کر دی لیکن ابھی بھی پوری طرح تعین تو نہیں ہوئی کون ہے اچھا آدمی آگے مولانا زید ان نے آ کر مکمل بتلا دیا کہ وہ اچھا آدمی کون ہے زید ہے سمجھ میں آیا بھائی تو مارانا اس کی تمیز لائی جائے گی نکیرا منصوبہ کے ساتھ او بی ماں مارانا یا اس کی تمیز کس کے ساتھ لائی جائے گی ماں کے ساتھ مارانا ماں کے ساتھ سمجھ میں آیا او بی ماں یا مارانا اس کی تمیز نکیرا منصوبہ کے ساتھ آئے گی یا ماں کے ساتھ آئے گی جیسے نقبو قلعہ فنی اہم فنی یہ ماں ہے مولانا اور ماں کیا ہے نکیرا ہے اور یہ تمیز بن رہا ہے اور تمیز کیا ہوتی ہے منصوب اسی لیے نیام کے بعد شی ان ہیا بتلا دیے نیام شی انیا کیونکہ ماں کیا ہے تمیز ہے تو منصوب نکالا اور شی ان نکالا مولانا معلوم ہو یہ نکیرا ہے یہ ماں کیا ہے اگر معرفہ ہوتا تو پھر کیا نکالتے اشی را نکالتے تو یہ نکیرا ہے اور منصوب ہے نعیم ما نئیماں کیا ترکیب کریں گے مولانا ما وہی ترکیب بھائی وہی ترکیب ہوگی اما اس کے اندر ہوا زمیر محمد ما اس کی تمیز جملہ فیلیا ہوا خبر مقادم ہیا کیا ہے مقدم اور ہے مخصوص بل اس کے وزیدن مبتدائے اور زید کو کیا کہتے ہیں مولانا مخصوص بل مدا کہیں گے ترکیبا مدا ہوگا پھیلے مدا ہے اور اس کا فائل کون ہے مخصوص بل مدا کون ہے زیر ہے تو حپ بزا زیدا پال مدا فائل, فائل جملہ پہلیا ہو خبر مقدم اور زید مخصوص بال مدا مبتدائے محفد و قبل مخصوص ابادہ تمیز کہتے ہیں یہ بھی جائز ہے کہ مخصوص بل مداح یا مخصوص سے پہلے تمیز آ جائے یا اس کے بعد تمیز آ جائے جیسے رجن تو زید سے پہلے کیا ہے مانا نا تمیز حال والا بذا مخصوص آنا جائے جیسے راکون یا زیدون راک سمجھ میں آ گئے بھائی تو یہ تمیز ہو گئی یا یہ حال ہوگا ذات سے کس سے کیونکہ آپ نے کیا پڑھا جی زا سے حال آئے گا اور نسبت سے تمیز ہوگی مولانا کہ تمیز کبھی آپ نے پڑھی کس سے آیا کر دی ہے نسبت سے آیا کر دی ہے اور کبھی تمیز کس سے آتی ہے مولانا اور حال کس سے آتا ہے فائل سے یا محفوظ اور فائل کون ہے اس جملے کے اندر زا کون لہذا اس سے حال آئے گا ام مظم یہ تو فعل مدد تھے باقی زم جو ہے فلحف احزان اس کے بھی دو افعال ہیں مولانا بی ایسا ایک بیسا ہے جیسے بےسا رج العام بھی مولانا نیاما کی طرح ہے نیامہ کا فائل کبھی کیا آتا تھا ماربیل لا کبھی مذاف ہوتا تھا کس کی طرح مارب عل اور کبھی اس کے اندر زمیر ہوتی تھی جس کی آگے کیا آتی تھی تمیز منصوبہ وہ تینوں مثالیں دیکھ رہے ہیں دیکھیے بھائی بے رجول آمرون فائل محرب الام ہے غلام الرجل عمرن فائل جو ہے مذاف ہے کس کی طرف محرب الام کی طرف آمرون کے اندر ہوا ہے جو اس کا فائل ہے اور رجولن اسے زمین ہے سا سا دوسرا پیلے ضم جو ہے سا, سا الرَّجُلُ رجول اس میں بھی وہی تین مثال ہیں وَسَعَ مِثْلُ فِي الْأَقْسَامِ اور کس کی طرح ہے مولانا لبی عیسا کی طرح ہے اسی کی طرح آئے گا مولانا تمام اقسام میں اچھا جی تو مولانا افعال کی بحث ختم ہوئی بھائی اب اروف کی بحث ہے بھائی القسم حروف کے بارے میں وقت اس کی تاریخ گزر چکی ہے حروف کی تعریف آپ پڑھ چکے ہیں کتاب کی ابتداء میں وقت اشارہ اور اس کی اقسام کتنے ہیں مولانا سطرہ کون کون سے بھائی باضو فلا روبا حاشت سنانا شروع کر دیتے ہیں بھائی سترہ اقسام ہیں وہ حروف جار را سترہ ہیں یہ سترہ اقسام ہیں حروف یہ دیکھیے کون کون سے حروف الجاری ایک حروف جارف الفروف المشبہ تو دوسرے حروف مشبہ بل پیل ہیں اور حروف عطف ہیں اور حروف تمبی ہے حروف ندا ہیں حروف ایجاب ہے حروف زیادت ہیں حرف تفسیری حرفان تفصیری یہ تثنیہ ہے تفسیر کے دو حروف ہیں تفسیر کے دو حروف وہ حروف المستری اور مستر ہیں و حروف التزیز اور حروف ہے کا معنی ابھارنا یہ ابھارنے کے لیے کسی کو آتے ہیں مولانا کسی کام پر وہ حروف توقع اور حروف توقع ہے اور, توقع اور استفامی استفام کے دو حروف یہ بھی کتنے ہیں, حروف ہیں ردا ڈانٹ ڈپٹ مولانا وہ ہر پُر رجائی ڈانٹ ڈپٹ کا ہر یہ ایک ہی ہے مولانا کلا آئے گا آگے وہ تاؤتانی سے ساکنہ تو اور تانی سے ساکنہ ہے وہ تنوین اور کیا ہے مولانا نو ناقید یہ بھی دو ہے مولانا تو نون اضافت کی وجہ سے گر گیا کے دو نون اب دیکھیے اولی وشیب آپ کی عبارت کیا ہے, فعلی آو ہے یا واہ و اچھا وہ حروف ہے جارہ وہ حروف ہیں جن کو وزع کیا گیا ساتھ جس کے ساتھ یہ ملے ہوئے ہیں جس کے ساتھ یہ کیا ہیں بھئی دیکھو مارار با کس کے ساتھ ملی ہوئی ہے کس پر داخل ہے با زید پر داخل ہے تو اس نے فیل کو کو کس کے ساتھ جوڑ دیا زید کے ساتھ تو دیکھو مرور کے معنی کو زید تک کس نے پہنچایا بان یہ تعریف ہے جر روپے جرکر جارا وہ ہیں جو فیل کے معنی کو پہنچا دیں اس اسم تاک جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہے اور با کے ساتھ پہنچا اسم ملا ہوا ہے زید تو با نے کیا کیا مرتو کے معنی کو کہاں تک پہنچا دیا زید پر بتلایا کہ آپ کا گزرنا یہ کس کے پاس سے ہے زید مہاراج تو میں زید کے پاس سے ہے یہ کس نے بتلایا بانے دیکھیے یہی ترجمہ تو میں نے کیا اسی کا حروف ہیں وہ زحاد جن کو وضع کیا گیا ہے پہنچانے کے لیے ش ہی اور مانے یا شب فیل کو پہنچاتے ہیں بس صرف فیل کو رکھیں بھی باقی چھوڑیں ایسے جارا وہ حروف ہیں جن کو وضع کیا گیا ہے تاکہ وہ فیل کو پہنچائیں کہاں تک پہنچائیں بھائی علا ماں تلی ہی اُس اسم تک ما کس سے عبارت ہے اسم سے جس پر کون داخل ہے حرف فی تاکہ وہ پہنچائیں فیل کو اس اسم تک تلی کہ وہ تلی میں فائل کون والا نا جیا اور یہ کس کو راجے حروف جارہ کو کہ وہ اسم کے اسروف جارہ ملے ہوئے ہیں اور ہی ہاں ضمیر ہے تلی اس اسم کے ساتھ جس اسم کے ساتھ حروف جارہ ملے ہوئے ہیں اس اسم تک کیا کرتے ہیں فیل کے معنی کو زید تک مرور کے معنی کو کس نے پہنچایا بانے پہ تو حروفیل کے معنی کو کس تک پہنچا دیتے ہیں جس کے جو ان کے ساتھ ملا ہوا ہو بات سمجھ میں آیا تو کبھی فیل کا مانا پہنچائیں گے اگر فیل ہے مارانا کبھی کس کو پہنچاتے ہیں شیب فیل. فیل کو مثلا مسلم آنا آنا مارون بزن مر تو کی جگہ میں مارن لے آیا یہ فیل ہے یا شیب فیل ہے شیب فیل ہے اب اس مارن کے مانا کو زید تک کس نے پہنچایا بانے پہنچایا یہی با فیل کے مانا کو بھی پہنچا رہا ہے اور یہی ماں کس کے مانا کو پہنچا رہا ہے یہ با شیب کو پہنچاتے ہیں اور کبھی شیب فیل کے مانا کو کبھی فیل کو پہنچاتے ہیں कभी شیب फेल को اور کبھی مانے فیل کو پہنچاتے ہیں کیا کرتے ہیں مانے فیل کو पहुंचाते ہیں مانے فیل کیا مانا بھائی دیکھو یا, یا کس پہ دلالت کر رہا ہے ندا پر کس پہ دلالت کر رہا ہے ندا پر ادی زید اس پہ دلالت کر رہا ہے نا خاصا زیدن خاضا کس پہ دلالت کر رہا ہے اشیرو پہ اشیرو میں اشارہ کر رہا ہوں اچھا تمبی کس پر دلالت کرتی ہے تنبیہ کی ہاں اونب بیہو پر میں آپ کو متنبے کرتا ہوں اس بات پر تو یہ مان کی مثال ہے یا دلالت کرتا ہے ادعو یا انادی پر یہ دیکھو یا کے اندر بھی مانا فیل ہے ہاذا کے اندر بھی کیا پایا جا رہا ہے مانا فیل آیا تو بات زیادہ فیل یا شیب فیل خود نہیں ہوتا لیکن ان کا معنی وہاں پر موجود ہوتا ہے تو کبھی کبھ تو یہ مانے فیل کو بھی حروف جار رہا اس استعمال تک پہنچا دیں گے پہنچا دیں گے جس پر یہ داخل ہوئے ہیں جس پر کیا ہوئے ہیں داخل ہوئے ہیں صورت سمجھ میں آ گئے تو یہ مولانا عروف جارا جو ہے ان کو وضع کیا گیا ہے تاکہ یہ پہنچائے نہ مرارتو کے, کے, کے معنی کو زید تک کس نے پہنچایا بانے میں گزرا زید کے پاس سے میں زید پر گزرا مارون بھی زید بھائی میں زید پر گزرنے والا ہوں بھائی یہ مارون کے مانا کو زید تک کس نے پہنچایا بھائی وہ ابو کا تو دیکھو ابو کا یہ الزا جو ہے یہ مانا فیل ہے بھائی یہاں پر مانا فیل پر موجود ہے کس مانا ان میں ہوتا ہے یہ اشیرو پر دلالت کرتا ہے یہ حاضہ تو یہاں مان فیل ہے دیکھو نہ فیل ہے نہ شبے فیل لفظوں میں موجود نہیں لیکن مان فیل یہاں پر ہے اس مان فیل کو پھر داری دار تک کس نے پہنچایا فی نے پہنچایا تو اس مان فیل کو اس عسم تک پہنچایا فی نے جس پر یہ داخل ہوا ہے تو دیکھا آئی اشیرو دیکھا ہزا کا کیا معنی کیا انہوں نے اشیرو اینا وہی اتحش رارپن اور یہ کتنے حروف ہیں سترہ انیس حروف ہیں انیس حروف ہیں بھائی یہ بات کو دو دفعہ بھائی واو قسم کو الگ جدا شمار کریں گے ربا کو الگ شمار کریں گے وغیرہ اس طرح بڑھ جاتی ہے تعداد اگرچہ وہ جیسے آپ نے وہ شعر یاد کیا ہے وہ وہی یاد رکھیں وہی وہ یہ انیس حروف ہیں مین سب سے پہلے مین ہے وہی البتدا الغایتی اور مین کس لیے آتا ہے بھائی ابتداء غائب غائب کا معنی ہے مسافت مسافت بھائی یہ مسافت کی ابتدا کے لیے آتا ہے کس لیے آتا ہے میں چلا بسرا سے لے کر کہاں تک پوفا تک پوفا تک تو یہ آپ کے چلنے کی ابتدا کہاں سے ہوئی بسرا سے تو یہ چلنے اس پر کس نے دلالت کی مین تو یہ ابتدا کے لیے ہے ابتدا کے لیے آتا ہے اور علامت کے کی لیے کی کیا علامت مین ابتدا کے لیے کہتے ہیں مقابلتی کہ اس کے مقابلے میں انتہا کا لانا صحیح ہو تو دیکھو سر تو مینا الباسرا میں نے چلا کہاں سے چلا ابتدا کہاں سے ہوئی بسرا سے تو اس کے مقابلے میں انتہا اگر ہم لے کر آتے ہیں مثلا کہاں تک چلا میں کوفا تو یہ صحیح ہے یا نہیں ماننا تو جب اس کے مقابلے میں انتہا کا آنا صحیح ہو تو معلوم ہوا کہ یہ من کس لیے ہوگا ابتدا کے لیے اور علامت اس کی یہ ہے کہ صحیح ہے اس کے مقابلے میں انتہا کا لانا کما تقول جیسے آپ کہتے ہیں سیر تو مین البسرا میں چلا بسرا سے لے کر کہاں تک کوفہ میں سمجھ میں آیا ہمارا نا یہ بسرا اور کوفہ بڑے دو علمی مراکز تھے بڑے بڑے ائمہ بڑے بڑے فکہ ان کے اندر رہا کرتے تھے سمجھ میں آیا یہ محاورہ دیکھو سیر تم چلا بسرا سے کوفہ کی طرف یہ محاورہ عام ہوا بھائی یہ نہیں کہتے سر تو مینل کوسرا میں کوفہ سے کس کی طرف چاہ بسرا بلکہ کیا محاورہ مشہور ہوا میں بسرا سے کدھر کو چلا کوفہ یعنی مقصد کیا ٹھہرا بسرا مقصد ٹھہرا یا کوفہ مقصد ٹھہرا کوفہ مقصد ٹھہرا سمجھ میں آیا تو کوفہ مقصد ٹھہرا تو یہ کوفہ کی فضیلت معلوم ہوئی اور کوفہ میں ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ رہا کرتے تھے بھائی ولی بھائی اور یہ کبھی کس لیے آتا ہے بھائی سمجھ میں آیا تو یہ محاورہ کیوں مشہور ہوا بسرا سے کوفہ کی طرف چلا یہ کیوں نہیں کہتے میں کوفہ سے بسرا کی طرف چلا اس کی والد محترم حضرت شیخ رحمہ اللہ نے دس پندرہ سولہ وجوہات لکھی ہیں بھائی جن میں سے ایک وجہ جو میں نے آپ کو بتا دی کہ یہ اس لیے کیونکہ کوفہ کیا تھا امام ابو خنیفہ رحمہ اللہ کا وہاں کے رہنے والے تھے بھائی تو یہ کوفہ کی فضیلت سے ولید تدین مولانا اور مین کبھی کس لیے آتا ہے بھائی نہ مبہم چیز کسرت سے عبارات میں یہ من اس بیان کے لیے استعمال ہوتا ہے بھائی علامت کیا ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ من بیان کے لیے ہے؟ کہتے ہیں علامت اس کی یہ ہے سکھ حوض ہو لفظ الزی مکان ہو کہ اس کی جگہ لفظ اللہ کو صحیح ہونا صحیح ہو وز لفظ لفظ اللہ, دی اللہ دی کے لفظ کو رکھنا مکان اس کی جگہ پر اللہ کے لفظ کو اس کی جگہ مولانا اسمین کو اٹھائیں اٹھائے اسمین کی جگہ اٹھا کر لفظ اللہ, دی اللہ دی رکھ دیں اگر صحیح ہے تو معلوم ہو یہ من بیان کے لیے ہے اگر صحیح نہیں تو معلوم ہو یہ من بیان کے لیے نہیں ہے ککول ہی تالا جیسے اللہ فرماتے ہیں فرش تنی بر جیسا بچو پس بچو تم گندگی سے مین ال یعنی کہ بتوں سے گندگی سے کیا مراد ہے بھائی بت مراد ہیں تو دیکھو یہاں رجسل رجسل لذی لذی سل, سل اوسان جو کہ اوثان ہیں تو یہ مین بیان کے لیے آیا کہ وہ گندگی کیا ہے بت ہیں ولی تبعید کبھی مین کس لیے آتا ہے مولانا تب عیص کے لیے آتا ہے کہ اس کی علامت یہ ہے کہ اس کی جگہ لفظ باغ کو رکھنا صحیح ہو اس مین کو اٹھا کر کیا رکھتے ہیں لفظ باس کو رکھ دیں تو صحیح ہو دیکھیے مارا مثال سے بات سمجھ میں آئے گی دیکھیں ترجمہ کریں تو مینا تراہیم کیا ترجمہ ہے میں نے درہموں میں سے اٹھا لیے کیا مانا اخذ تو مینا تراہیم درہموں میں سے میں نے اٹھا لیے کیا مانا سارے اٹھائے یا کچھ اٹھا لیے ورنہ اگر سارے اٹھائے پھر تو آنا چاہیے تھا اخست دراہیم میں نے کیا کیے درم اٹھا لیے لیکن یہ مین آیا میں نے درہم میں سے اٹھائے معلوم وہ سارے اٹھائے یا بعض اٹھائے باز اٹھائے تو اس کی جگہ بعض لاس رکھنا صحیح ارے اخستو بازت دراہیم مین اٹھا اور باز رکھو اخستو بازت دراہیم میں نے باز درم اٹھائے مین تبحیز کے لیے آتا ہے اور اس کے لیے تبحیظ کے لیے ہونے کی علامت یہ ہے باز ان کے اس کی جگہ بازو کا رکھنا صحیح ہو نہ وہ اور مین کا بھی کیا ہوتا ہے مولانا زائدہ بھی آتا ہے وہ اور اس کی علامت یہ ہے اللہ بھی اس قاتیحا کہ اس کو ساخت کر دینے سے مانا میں کوئی خلل نہ آئے مین کا بھی کیا ہوگا مولانا عبارت میں زائد ہوگا اور کیا علامت ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا یہ مین زائد ہے یا زائد نہیں ہے کہتے ہیں بھائی اس مین کو عبارت سے ہٹا دیں اگر مانا اس کو نکالنے سے عبارت میں کوئی خرابی کوئی خلل نہیں واقع ہوتا معلوم ہوا یہ مین کون سا ہے زائدہ ہے وحمۃ اللہ اخت العلمان ابھی اس کا دیا کہ کوئی خلل واقع مانا میں کوئی خلل واقع نہ ہو اس کے گرا دینے سے جیسے ما جا انحادن کوئی فرق پڑا ما جا ان مین اح دین ایک ما جا انی احادون دوسرا کوئی فرق پڑا ایک میں مین ہے ایک میں مین کوئی فرق نہیں پڑا وَلَا تُزاد اور کلام مجب کے اندر مین کو بڑھاتے نہیں بخلاف کس کے, کوفین کے لیے بخلاف